وسمر وَيَوْمَ لَا شیت نتیم شیت كَذَلِكَ مبتیم بِمَا رو ملتتی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 اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی محققین کا غالب اعلان اس طرف ہے کہ یہ مقام اعلا یا ایلات یا ایلوت تھا جہاں اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ اقبا واقع ہے اس کی جائے وقوع بحر کلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ نمایا سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بحر قلزم کے جنگی و تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا جس واقع کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہودیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اور ان کی تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعے کو یہاں اور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل برعموم اس واقعے سے خوب واقف تھے اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے قرآن کے اس بیان پر قتل کوئی اعتراض نہیں کیا سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی سب ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیا جائے گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے جانوروں اور لوڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی علانیہ خلاف ورزی شروع کر دی یرمیا نبی کے زمانے میں جو چھ سو اٹھائیس اور پانچ سو قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں خاص یروشلم کے فاٹکوں سے لوگ سب کے دن مال اسباب لے لے کر گزرتے تھے اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نظر آتش کر دیا جائے گا یرمیا باب سترہ آیت اکیس تا ستائیس اسی کی شکایت حزقی ایل نبی بھی کرتے ہیں جن کا دور پانچ اور پانچ سو چھتیس قبل مسیح کے درمیان گزرا ہے چنانچہ ان کی کتاب میں سب کی بےحرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ہسکی ایل باب بیس آیات بارہ تو چوبیس ان حوالوں سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے اللہ تعالی بندو کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہوں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 جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے ایک وہ جو دھرلے سے احکام الہی کی خلاف کر رہے تھے دوسرے وہ جو خود تو خلاف نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ہوں سے کہتے تھے کہ ان کمبکتوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم خلن کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگن تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں اور اگر وہ راہ راست اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرد ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی براعت کا ثبوت پیش کر ہی دیں اس صورتحال حال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچا لیا گیا کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلا عذاب ہونے کی اور تیسرے گروہ کے نجات پانے کی تصریح کی ہے لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے لہذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے تھا بعد میں ان کے شاگرد اکرما نے ان کو مطمئن کر دیا کہ دوسرا گروہ نجات پانے والوں میں شامل تھا لیکن قرآن کے بیان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پہلا خیال ہی صحیح تھا ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب آنے کی صورت میں تمام بستی دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا لیا جائے اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق بچنے والا گروہ صرف تیسرا تھا تو لا و پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نہ بچنے والوں میں شامل ہوں گے اسی کی تائید معذرت ربکم کے فقرے سے بھی ہوتی ہے جس کی توثیق بعد کے فکرے میں خود اللہ تعالی نے فرما دی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ احکام الہی کی خلاف برزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابل مواقع ہوتی ہے اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر مواخذے سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اسے خدا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لازمن نسبات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی حد استطاعت تک اصلاح اور اقامت حق کی کوشش کرتا رہا تھا پھر قرآن اور حدیث کے دوسرے ارشادات سے بھی ہم کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی جرائم کے باب میں اللہ کا قانون یہی ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ بطقو فتنا ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا اور اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ازب خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ آمد الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کریں بس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے مزید برآں جو آیات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا پہلی قسط وہ جسے عذابلم سخت عذاب فرمایا گیا اور دوسری قسط وہ جس میں نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلی قسط کے عذاب میں پہلے دونوں گروہ شامل تھے اور دوسری قسط کا عذاب صرف پہلے گروہ کو دیا گیا تھا اللہ عالم بالسباب ان اسپت فمن اللہ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 جس کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو نوٹس دینے یا خبردار کر دینے کا ہے جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یہ تنبیہ بنی اسرائیل کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی چنانچہ یہودیوں کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یسیح اور یارمیا اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام کتابیں اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں پھر یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے انہیں کی جیسا کہ اناجیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر آخر میں قرآن نے اس کی توسیق تھی اب یہ بات قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں روندی اور پامال نہ کی جاتی رہی ہو وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكِ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 س خل فیم خلفو اری دون اربح دل ادن و فلن و یلون سُول نئیم ارب مِثْلُهُ یدو خدمی خیر تقل تقیل پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ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 آخرت کی قیام تو خدا طرف لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے اور اگر وہی مطائے دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بد نصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی مگر ان کی کمزرفی اور پست خیالی نے اس نسخے کیمیا کو لے کر دنیا کی متائے حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عدل و راستی کے علمدار اور خیر و صلاح کے رہنما بنتے محض دنیا کے کتے بن کر رہ گئے جو کتاب میں لکھا ہے یعنی یہ خود جانتے ہیں کہ تورات میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے لیے نجات کے غیر مشروط پروانے کا ذکر نہیں ہے نہ خدا نے کبھی ان سے یہ کہا اور نہ ان کے پیغمبروں نے کبھی ان کو یہ اطمینان دلایا کہ تم جو چاہو کرتے پھرو بہرحال تمہاری مغفرت ضرور ہوگی پھر آخر انہیں کیا حق ہے کہ خدا کی طرف وہ بات منسوب کریں جو خود خدا نے کبھی نہیں کہی حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ خدا کے نام سے کوئی بات خلاف حق نہ کہیں گے آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے دوسرا یہ کہ خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیامگاہ ہی بہتر ہے پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مغفرت کسی کا ذاتی یا خاندانی اجارہ نہیں ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہو مگر تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے اچھی محض اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو اگر تم میں کچھ بھی عقل موجود ہو تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ کام کریں رہا دوسرا ترجمہ تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے کہ ناخدا ترس ہوں خدا ترس لوگ تو لازم دنیا کی مسلحتوں پر آخرت کی مسلحت کو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 وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ضُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُو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 اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تو ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو موسا علیہ السلام کو شہادت نامی کی سنگین لوہے عطا کیے جانے کے موقع پر کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا بائبل میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اور موسا لوگوں کو خیبہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خداون شعلے میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا خروج باب انیس آیت سترہ اور اٹھارہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ مساق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھے اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ مساق باندھنے پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامان کوہ میں مساق باندھنے ہی کے لیے گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرا دی جائے تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قدر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے اور بعد کے رکو میں تقریر کا رخ عام انسانوں کی طرف پھرتا ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے